على رسوله الكريم أما بعد قعد بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاضركم إن الله سميع بصير صدق الله العظيم ربشرلی رب ایک واقعہ ہے جس سے اس سورت کی ابتدا کی گئی اور پھر اسی کے ذمن میں اجتماعیت سے متعلق انتہائی اہم ہدایات دی گئی یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ کسی خاص واقعے کو لے کر جب معاشرہ تیار ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے تو وہی کا نزول اس سے متعلق ہوتا ہے اور پھر لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں جیسے زمین پیاسی ہوتی ہے تو جو پانی آپ دیتے ہیں وہ اس کو فوراً اپنے اندر سنچ لیتی ہے اور اگر اسے ضرورت نہ ہو اور آپ پانی دیں تو پھر سہم اور تھور ہو جاتا تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اندر اس چیز کی ضرورت اسٹیبلش کی جائے ہمارا سب جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سہم اور تھور ہوا ہوا ہے ان کے یہاں تھوڑا تھوڑا قرآن جیت نازل ہوا تو اس کے لیے تیار تھیں اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور ادھر عملی زندگی میں آ رہا تھا ہم, ہم, ہم, ہم ایک رمضان میں کھڑے ہوتے ہیں اور پورے کا پورا قرآن سن لیتے ہیں الحمد سے داخل ہو کے ون نہ سے نکل جاتے ہیں ایک اندر کوئی نہیں جاتا بار بار ہی رہتا ہے اسی کے اندر ضرورت کوئی نہیں ہے. ضرورت پیدا نہیں ہوئی ہم سمجھتے نہیں ہم نے اس کی قدر نہیں کی واقعہ یہ ہے کہ خاتون جن کو ان کے شوہر نے اس زمانے کے رواج کے مطابق طلاق دے دی اور وہ جو اس وقت معروف الفاظ تھے جو ہمارے یہاں آج کل بھی جو ہلا استعمال کرتے ہیں ان کی آلیہ کا وہر امی تو میرے لیے ایسا جیسے میری ماں کی پشت ہمارے یہاں بھی عام طور پہ لوگ لوگوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ جی دی طلاق دینے کے بعد جب تک ماں بہننا کہا جائے بیوی کو تب تک طلاق نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی ان کی باقاعدہ نیچے لکھتے ہیں تین دفعہ آج سے میری ماں بہن آج سے میری ماں بہن آج سے میری ماں کل تک ان کے چھ بچوں کی ماں تھی اور آج جناب راتوں رات ان کی ماں ہو گئی تو یہ عجیب یوں سے ماننے کا کنسپٹ ہے اور طلاق دینا تو آدمی کا رائٹ ہے لیکن اس کو ماں کہنا اس کا رائٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے طلاق ہو بھی جائے تو کم از کم اس کے بدلے میں ساتھ آدمیوں کا کفارہ کھانا جو ہے یا دو مہینے کے روزے اسے رکھنے چاہیے اس لیے کہ وہ جو جھوٹ بولا ہے وہ انم مُنْكَرَ کو مِنَ الْقَوْلِ کرم انتہائی بری بات ہے یہ کہ بیوی بی کو ماں کہنا اور پھر جھوٹ بولنا ان بہات ہوں الاد نہ ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے ٹھیک ہے جی اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے ماں بہن کی طرف وہ معاملہ کہہ دیا انت یہ سزا ہے اب یہ فریاد لے کر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ہے تو زیادتی ہو گئی میرے ساتھ میں ان کے بچے جنے ہیں میں بوری ہو گئی ہوں یہ سب بھی بوڑھے تھے کہ ان سفر سے آئے کہ موٹ ٹھیک نہیں تھا تو تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب تک تو جو رواج چل رہا ہے اس کے مطابق جو معروف طریقہ اس وقت ہے نون اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہے جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی زیر ہدایت استعمال کی نماز کی رکتیں مقرر کی وہ قرآن میں نہیں آئیں لیکن حضور نے بھی اپنی مرضی سے مقرر نہیں کی اللہ کی زیر ہدایت ان کا تعین ہوا ہے اب یہاں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی مرضی استعمال کر سکتے تھے نہیں بھائی نہیں ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہو گئی ہے اس لیے کہ ابھی تک تو کوئی چینجز ہوئی نہیں اللہ کا حکم تو آیا نہیں کہ کس طریقے سے طلاق دینی ہے لہذا اس وقت تو جو لوگ دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو پہلے نکاح ہو رہے تھے اسلام نے ان کو اون کیا یہ نہیں کہا کہ اسلام لانے کے بعد تجدید نکاح کرو پہلے نکاح جس نے بھی پڑھائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تعالی کے نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے دیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے نہ مسلمان ہوئے آخر تک ان کی جو بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی جو والدہ تھی وہ بھی فتح مکہ پر ایمان مان لائی تو حضور نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تجدید نے کہا حضور نے خود جو اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے تھے اپنے اعلانوں میں بہت سے پہلے تو ان کو ویلڈ رکھا ہے اسی طریقے سے جو تلاقیں ہو چکی تھیں ان کو ویلڈ رکھا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے لیے یہ نہیں کہ بھائی حکومت آئی تو اس نے کہا جو پچھلے رکھے ان کو نکال دو دوسری آئے تو اس, نے کہا جو اس نے رکھے ان کو نکال دو. تو کانٹینیوٹی محکموں میں رہتی نہیں آدھی فالی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے آدھی درخواستیں کوئی لے کے چلا جاتا ہے ایک آدمی کو دو تین ہزار دے کے خریدا ہے کسی کام کے لیے وہ فنش وہ پیسے لے کے چلے گئے کانٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے معاملات کو آن کیا جائے لہٰذا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پچھلے رسولوں کو بھی آن کرتے ہیں ان میں سے کسی کی ایسے ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ولا نفرت ہوتا ان حد میں ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے وہ سارے اللہ کے رسول ہیں اور پھر جو بھی وہ احکامات لائے اپنے زمانوں میں وہ احکامات ویلڈ تھے تاہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری ایڈیشن لے کے آئے جس میں اب کسی قسم کی کوئی چینجز جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے اب یہ مان نہیں رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ترمیم کوئی نہیں کر رہے اس کا نام پڑ گیا مجادلا مجادلہ جو ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے مقاتلہ مجادلہ مقابلہ مناظرہ جب دو فریق کوئی بھی ہار ماننے پہ تلا ہوا نہ اور کھینچا تانی ہو رہی ہو یہ ہے مقابلہ یہ اس کو مارنے لگا وہ اس کے ماں یہ ہے مقاتلہ یہ مجادلہ ہے وہ کہہ رہی نہیں جی کچھ کریں اگر آپ سے نہیں ہوتا تو میں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں لیکن واپس نہیں جاؤں گی میں تب تک آپ کی چوکٹ کے ساتھ لگی رہوں گی جب تک اس حجرے کی دیوار سے اپنی پیٹ کو لگا کے رہوں گی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا یہ تو بڑی جاتی ہے یہ بندہ خون اس گیا ہے میری ہڈیوں کا گودا کھا گیا ہے میں اس کے بچے جنے ہیں اور آج کیا تھا تو میری ماں ہے لا الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالی نے کا دس میں اللہ کا اللہ تی تجا اللہ نے یقینا سن لیا اس کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے اللہ نے نے نہیں کیا اس طلاق کو کہا زوجہ جے وہ اب اس کا شور ہے اشارہ مل گیا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی اللہ تعالی اس کو شور کی حیثیت سے قبول کر رہا ہے آپ سے تجادل ہوگا آپ سے مجادلہ کر رہی ہے اور کیا کرے وہ کش تکی ا اور فریادیں کر رہی ہے اللہ سے اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہیں سے حکم ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہوگا اِنَّ اللہ و اللہ یس یہ جو تحاور ہوتا ہے یہ ڈائلگ ہوتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈائلگ کے ذریعے اپنے معاملات کو درست کریں آپ اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کے ڈائلگ کو سن رہا تھا آپ جو کہہ رہے تھے اس کو بھی سن رہا تھا اور یہ جو کہہ رہی تھی اس کو بھی سن رہا تھا اور کیوں نہ سنیں ان اللہ سمیوں بصیر یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا یعنی جس رات پر تمہارا ایمان ہے ایسی بات نہیں کہ وہ تمہارے احساسات کو سمجھتا نہیں ہے یا تمہاری فریادوں کو سنتا نہیں ہے جو تم پر بیتتی رہے نہیں وہ تو چونٹی کے پاؤں کی جو آواز ہے اس کو بھی سنتا ہے اور وہ جو تمہارے سینوں میں جذبات پلتے ہیں ان سے بھی واقف ہے انہیں ہوا بذات ممبات اس لیے کہ ہم باہر کچھ اور نکالتے ہیں سینوں میں کچھ اور ہوتا ہے فرمایا نہیں وہ جو اندر رکھا ہوا ہے اللہ اس سے بھی آگاہ ہے اور ایسا ہی ایسی ہی ہستی بلا ہونے کی روادار بھی ہے جسے جس پہ جو قیامت گزر جائے کوئی پرواہ نہ ہو اسے پتہ ہی نہیں کس پر کیا بیت رہی ہے اس کے جذبات ایسا ساتھ سے یا آگاہ نہیں ایسی ہستی تو پھر الا نہیں نہ ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں اگر میرے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض ہے یا سمجھتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے تو پھر مجھ سے بہتر کوئی رب اسے مل سکتا ہے تو اسے اختیار کر لے اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے من لم يصبر على ور ولم بلام على آ جو میری بھیجے ہوئے امتحان پہ صبر نہیں کرتا اور میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہے دل میں ختک ہے منہ سے نہ بھی کہے آدمی کہ کافر ہو جاؤں گا دل میں شکوے پال رہے ہیں اللہ کے خلاف تو اسے تو پتا ہے تو فرمایا پھر میں پھر سوائی میرے سوا کوئی اور رب بنا لے پھر نقل کو پالا لیکن خروج منتخب پھر میرے آسمان کے نیچے نہ رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رب تو اچھا نہیں ہے لیکن آسمان ٹھیک ہے اس کے نیچے رہیں گے زمین بڑی اچھی ہم یہی رہیں گے لیکن جائے اپنے رب کے آسمان کے نیچے جاؤ اگر کوئی ہے ایسا بنانے والا تو نہیں جی ام اللہ سلیم بصیر یہ تو بات شروع ہوئی ایک اجتماعی معاملہ ہے میاں بیوی کا گھر سے طلاق اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوز ہے حلال چیزوں میں سے بھائی مبغوز ہے تو پھر حلال کیوں کی اس لیے کہ یہ ایک فطری ایگزٹ ہے ایک ایگریمنٹ سے نکلنے کا اگر کہا کہہ دیا جاتا یہ حرام ہے ہو ہی نہیں سکتی تو پھر لوگ اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے عیسائیوں کے یہاں آپ دیکھتے ہیں. یعنی خود انہیں یہ ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں کہ کسی آدمی کو پیسے دے کے تیار کرتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ معاشقہ کرو اور کچھ فوٹو تیار کر دو فوٹوگراف جو میں کورٹ میں پیش کر کے تو طلاق دینے کا مجاز ہو جاؤں میں پیسے دیتے ہیں آدمی کو کسی پرائیویٹ ایجنٹ کو وہ پھر اس کی فلم بناتا ہے اس کا پھر وہ فوٹو لاک پھر شور کو دیتا ہے شور ادالت میں دیکھا جی میری بیوی بڑی بدکار ہے تو میں اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں تب وہ طلاق دے سکتا ہے کورٹ پہ طلاق دیتی ہے اس کو اسلام نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو زندگی کا سفر ہے اور خوشحالی کے ساتھ ہی طے ہو سکتا ہے یہ کشم کشمے نہیں ہو سکتا اولاد برباد ہو جائے گی اور خاندانی دشمنیاں چل پڑتی ہیں لہٰذا اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں یہاں کا کہا کہ آپ دخول سے پہلے بھی طلاق دے سکتے ہیں لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی اس کو اپنی ہابی بنا لے شادی کرتا ہے تلاک کے دور شادی کرتا ہے تلاک کے دور شادی کرتا ہے ہر چار دن کے بعد مہندی لگی انگوٹھی کو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو حابی بنا لیا جائے یہ بڑے سیریس معاملات ہی. اس لیے کہ خاتون ہے اور ان خاتون کا جو جی گرمی ہے جی اے سی کا چلا جائیں اچھا وہ میں جیکٹ پہن کے نہیں آئے عورت کا جو خوبصورتی کا پیریڈ ہوتا ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ماد کا کافی لمبا ہوتا ہے عورت پانچ سات سال میں ختم ہو جاتی ہے بچے جب اکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب خوبصورتی اسی لیے کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو عورت کے ساتھ تین چیزوں کی بنیاد پر رشتہ استوار کیا جاتا ہے اس کے حسن کی بنیاد پر خوبصورت ہے اس کے اس کی دولت کی بنیاد پر حسب نصب کی بنیاد پر بڑے خاندان کے چلو میرے بھی کو ساتھ بازو بن جائیں گے بعض دفعہ اکثر و بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے لیے آدمی بناتا ہے وہ اسی کو مارتے ہیں ارباب آدمی ڈھونڈتا ہے نا اپنے ساتھ پارٹنر کے لیے کہ کوئی ترلے والا بدو ہونا چاہیے لیکن بعد میں جب تنازع ہوتا تھا وہ بدو پھر اندر کروا دیتا بندے کو تو اس سے بہتر تھا کوئی کم خطر سا ہوتا تو گزارا چل جاتا حسن کی وجہ سے دولت کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ و فرمایا اور دیکھو اس کے دین کو چنو توے یدا کا تورے ہاتھ خاک آلود ہو جائے شادی کے لیے جو کرائٹیریا اس دین کو بنانا کیوں حسن چاند دن رہتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے دولت کمی کی طرف جاتی ہے لیکن دین میں عمر کے ساتھ بڑھوتری ہوتی ہے چونکہ عورت کی عمر پختہ ہوتی ہے تو اس کے اندر دین داری زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے چنبلا پن ختم ہوتا چلا جاتا استحکام آتا ہے لہٰذا دین کو اختیار کرو تو تعلق مضبوط دین بڑھتا چلا جائے گا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا حسن کی وجہ سے کرو گے تو حسن کمزوروں کا چلا جائے گا تو وہ رسی پرانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تم بند ہو پھر طلاق ہو جاتی ہے اور شادی اور پھر طلاق اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو دین کی وجہ سے اس کو اب آدمی آٹھ دس یا پندرہ سال ساتھ رکھنے کے بعد جب اس کا حسن ختم ہو جائے تلاک دیتے تو اب وہ جو اس کا پیریڈ تھا زمانہ تھا بہار کا جب اس کو کوئی پارٹنر مل سکتا تھا وہ تو آپ نے چرا لیا اور پھر خالی کر اس کی طرف ڈھی دیا یہ بین ساتھی ہے کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا بہن کے ساتھ تو جس کے ساتھ ہم کرتے ہیں ایسا کبھی ہم نے غور کیا تو وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے اسی کو کسی صاحب نے یہی کیا نا جب ان کو طلاق دی تو اس نے کہا سیاد تیرے حکم رہائی کا شکریہ سیاد تیرے حکم رہائی کا شکریہ ہم تو کفس میں کاٹ چکے دن بہار کے جب جوانی تھی آپ نے قید کیے رکھا اور جب بہار گزر گئی تو آپ نے چھوڑ دیا اور مقتل میں حال پوچھو نہ مجھ بے قرار کے تم اپنے گھر کو جاؤ چھری پھیر پھار کی تمہیں نہیں مل جائے گی تم کسی کے احساس ہاتھ سے کیا تو ایک تو یہ کہ اجتماعیت کی ایک بنیاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو کسی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے اور وہ بنیاد بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دین ہونا چاہیے دین دیکھو اور دین میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور تمہارے تعلق میں بھی اضافہ ہوگا اس کے بعد یہ اجتماعیت کی اگلی شکل چلی جس میں نجوا سے منع کیا گیا نجوا یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے کوئی بات کریں جسے ہمارے سرگوشی کرنا بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر کے ساتھ سر جوڑ کے گوشا کرنا کر گوشت جو ہے وہ کہتے ہیں کان کو اس کا سر اور اس کا کان یہ سرگوشی ہے لیکن مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ سنے لیکن اگر وہ آدمی ابوظابی میں اور آپ اس کی بات دبئی میں کر رہے ہیں تو وہاں ابھی شک لاؤڈ اسپیکر پہ بھی کرے وہ سرگوشی ہی ہوگی اس لیے وہ بےچارا تو نہیں نا سن رہا مجوہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو لے کے ڈسکس کرتا رہے ساتھیوں کے اندر اور اس کے نتیجے میں ایک افراتفری یا فساد پھیل رہے سوسائٹی کے اندر اسلام تو ایک نظم کا دین ہے وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ دو بندے ہوں اور دونوں اپنی اپنی مرضی پر قائم ہوں اسے پتہ کہ کہیں جا کے یہ مرضییں ٹکرائیں گی اور فساد پھیل جائے گا ولہ اقبال فساد لازا فرمایا اگر تم میں سے کوئی دو ہیں تو وہ ان میں سے اپنا ایک امیر چن لے کہ رائے تو میں دوں گا لیکن بارہ جو فیصلہ آپ کر دیں گے میں اس, کو اس کے ساتھ ایگری کروں گا تاکہ کہیں کلش نہ ہو اور اگر ان دونوں نے امیر اپنے میں سے کوئی نہیں چنا تو ان کا امیر شیطان ہوگا اور کہیں نہ کہیں کھڑا کروا دے گا ان کو ایک شاپ آتے ہیں آ کے جماعت ہو چکی ہے آ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون اپنے بھائی کو صدقہ دے گا اور ان میں سے شاہ بچتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے جماعت کی نماز پڑھتی اب انہوں نے کس کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود حضور نے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل جاؤ تاکہ اس کی جماعت کی نماز سے بھی جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے صدقہ کرو اپنے بھائی کو قربانی دو یہ قربانی ہو گئی نا حضور والی جماعت کی قربانی دے کے اس بندے کے ساتھ وہ مل رہا ہے اجتماعیت اسلام کا نیوکلس ہے جس کے اسلام اور جس اس میں من شردا شردا پہ نار جو اس میں سے نکلا اور سیدھا آگ میں گیا تو اجتماعیت جو ہے وہ اس سے ڈینج ہوتی ہے کہا گیا کہ اگر تم آگے پیچھے کوئی خبر سنو مسلم معاشرے کے بارے میں تو اسے پھیلاؤ ماں تم بلکہ اس بات کو اپنے تک رکھو اور جو تمہارا امیر ہے یا تمہارا اولل الامر ہے جو اس کے ساتھ جا کے بات کروں کہ آج ہم نے یہ بات سنی ہے کسی سے تو آپ کا کیا خیال ہے اس بات کے بڑی سچی ہے جھوٹی ہے یا جس نے پھیلائی ہے کس مقصد سے پھیلائی ہے یعنی ارکان کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ اسے ڈسکس مت کرو واحضہ سورہ نسا جب یہ کوئی خبر سنتے ہیں ازاؤ بے اسے پھیلا دیتے ہیں ازا کس کو کہتے ہیں ریڈیو کو کہتے ہیں یہ شرعی لفظ ہے تلفظ میں نہیں ہے اس کی عربی میں بنانی پڑی ہے ازاؤ بے ازا ریڈیو نشریات جو ازاؤ بے اس کو نشر کر دیتے ہیں رسول و الا اول امر من لا ماح اللہ اگر یہ اس کو رسول تک لے جاتے پھیلاتے نہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے اول المر تک اس کو لے جائیں یہ ہم لوگوں کے لئے لکھتے کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تک ہم بات نہیں لے جا سکتے مارد اول ان سے بات کی جا سکتی لا یستمبے تو نہ ہو وہ اس میں سے استمبات کرتے خبر میں سے نچوڑ نکالتے یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی یہ خبر کیوں پھیل رہی ہے دشمن اس سے کیا گین کرنا چاہتا ہے دشمن کیا فائدہ چاہتا ہے اور پھر وہ اس کا توڑ کرتے ہیں اچھا آپ پبلک میں پھیلا دیں گے تو جو مقصد دشمن چاہتا تھا وہ تو ہو گیا نا آپ نے تعاون دیا دشمن کو منہ ہمارا تھا زبان ہماری تھی خبر دشمن کی تھی بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے سوہے نور میں اس تلا کو جب تم خبر کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے عقل سے نہیں زبان پر رکھی اور زبان سے آگے پکڑا دی اس طرح کون ہوں کہ انسناٹک ہوں وین یو آر ریسیونگ دس نیوز بائی یور ٹنگ کانوں سے لیتے تو دماغ میں جاتی نا دماغ میں جاتی تو تم سوچتے کہ نبی کی بیوی یہ کر سکتی ہے ایک بدری صحابی یہ کام کر سکتا ہے کیا میں ہوتا تو میں یہ کرتا یا میں ہوتی تو یہ میں کرتی خیرا تم نے اپنے بارے میں اچھی سوچ کیوں نہیں سوچی الفاظ فرمایا کہ ان زبانوں کو ہم کھینچیں گے عظیم تم اس کو معمولی بات دے کہ بس تھوڑی سی وہ ٹوٹکڑی ہلا دی اور بات ختم ہو گئی نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس لیے فرمایا کہ بہتان شرک کے برابر ہے غیبت کو تو فرمانا غیبت چھتیس دنوں سے بھی بدتر گناہ ہے بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت تو یہ ہے کہ کسی کے عیب کو وہ عیب جو اس میں موجود ہے اس کی عدم موجودگی میں ڈسکس کرنا غیبت ہے اور وہ عیب فل واقع اس میں موجود ہے جب حضور نے اس کی مذمت کی غیبت کی تو ایک صاحب کھڑے ان کا کہا کہ اللہ کے رسول گرچہ وہ عیب اس میں موجود ہو آپ نے فرمایا وہ عیب موجود ہے اسی لیے تو غیبت ہے ورنہ بہتان نہ ہو جاتا وہ پھر تو تین سو بی لگنی تھی مہاجا جہاں بیت لی ہے وہاں شرک کے ساتھ بہتان کو رکھا ہے اس طلب کو نہ تو کہا یہ گیا کہ بات کو کانوں سے سنو اور جیسے کہتے ہیں کہ کان کی قانونی میں اس کو محفوظ کرو اور کہیں جا کے بات کرو جو جگہ ہے اس کی وہاں جا کے بات کرو اقل سے کان دو زبان سے لے کے زبان سے پکڑا مت دو یہاں بھی منع کیا گیا کہ نجوا مت کرو منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی بار بار کہا گیا کہ نجوا مت کرو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو یہاں جب مجلس میں بیٹھتے ہو تو با... اچھا اس کا ایک نجوا کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے سائکولوجیکل وہ یہ ہے کہ بندہ بزدل ہو جاتا جب بندہ اپنا وہ بار بار نکال لیتا ہے سڑک پر تو وہ پھر بندوں میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا اور جو بندوں میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے اسے نجوا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جو مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جب اس نے بات کر لی تو اس کا دبانڈا راضی ہو گیا ہے اور اس کی بات کا فائدہ ہے اس لیے کہ وہیں چینجز جو بھی ہیں اس میٹنگ میں کر لی جائیں گی یہاں بات کرنے کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو اس کام یہ کام نہیں سونپا جانا چاہیے تو آپ وہیں ڈسکس کریں اور وہیں فیصلہ تبدیل ہو جائے گا جب آئین میں ترمیم ہو جائے پاس ہو جائے اس کے بعد آپ بے شک اس پہ تبصرے کرتے رہیں لیکن وہ آئن تو اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے قانون جو فیصلہ ہو گیا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ امیر فیصلہ ایسے کر دیتا ہے کہ آپ اسے سڑک پہ پکڑ لیں یا شاہین مارکیٹ میں پکڑ لیں یا سپر مارکیٹ میں اور اسے کہیں گے جی یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے وہی وہیں پر کہہ دے گا کہ نہیں امیر بھی فیصلہ کرتا ہے ایک شورا ہوتی ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے تو منافقین کو بار بار کہا گیا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو تم بھی حضور کی مجلس میں ہوتے ہو وہاں تم بات کر لیا کرو باہر نکل کے کیوں باتیں کرتے ہو تو. یہ مقام مت کیا کرو لیکن وہ باز نہیں آتے تھے حلام کا رائل اللہ جین نہ جو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں نہو آنند نجوا منع کیا گیا انہیں کہ نجوا مت کیا کرو بھی وہی کرتے ہیں سمیا ادون والے پھر پلٹ کے وہی کرتے ہیں جسے منع کیا معاشیت رسول اور یہ سرگوشیاں جو کرتے ہیں یہ کنا اور بدی اور برائی کی کرتے ہیں اور رسول کی معاشیت کی کرتے سورہ نساء میں فرمایا لا من ان کی سرگوشیوں میں اکثریت جو ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی خیر والے کو سرگوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہمارے ہاں ایک مثال دیتا ہے نا کہ دل میں وہ سچ تو کوٹے پہ چڑھ کے ناچ جو سچا مومن ہے اسے تو ضرورت نہیں سرگوشی کرنے کی وہ تو سارے مجلس بات کرتا ہے کیونکہ ان کی یہاں ماسیت ہے لا خیر إلا من میں جو من امارا بے ساد او مروف ان ہاں اگر کہیں کچھ چندہ وغیرہ ہو رہا ہے چندے کی اپیل ہوئی ہے تو اگر ایک ساتھی دوسرے سے یہ کہہ دے کہ بھائی کر دو تم نہیں ہے تمہارے پاس کس وقت میں تمہیں دے دیتا ہوں تم دے دو یہ تو سرگوشی ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا اللہ کس کی اجازت ہے کہ انسپائر کرو انسٹیگیٹ کرو دوسرے کو مائل کرو اس کی ہمت دلاؤ اٹھو ذرا یہ ہوتا ہے سروزے کے لیے نام جب وہ لکھوانے ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے جب تب لکھوانا دیا تو وہ ہلاتے رہتے ہیں اٹھے جی اب بسم اللہ کریں جی ہو جائے گا اس کی اجازت ہے کہ آپ اگر کوئی اچھے الناس. اگر دو فریق آپس میں لڑ گئے ہیں تو آپ ایک کو پکڑ کی سائیڈ میں لے جائیں اور اسے سمجھائیں دیکھو بھائی ایسے ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ ہے یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے اور وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے یہ اگر ایک طرف لے جا کے آپ اسے سمجھائیں تو اس کی اصلاح بین الناس اس کی اجازت ہے باقی یہ کہ لا خیر کثیر نجوا ام جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ نجوا میں خیر کوئی نہیں ہے اللہ یہ ایکسیپشن exception ہے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی خیر ہو ادر وائز زیادہ تر سرگوشیاں بدی پر مبنی ہوتی جی تنا جاؤ نہ بالم یو حل فیرن حسین تو وہ کہتا السلام علیکم تھوڑا سا دبا کے پتہ نہ چلے تو شام موت کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بیماری سرسام ہو گیا کسی کو تو سرسام جو ہوتا ہے برین ہیمریج ہوتا ہے سر کی موت ہو گئی سرسام ہو گیا تو شام کہتے ہیں موت السلام علیکم تمہارے پر موت ہو وہ اقولوں نہ اپنے دل میں یہ کہتے ہیں لا لا اللہ بھی مان اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا یار یہ اللہ کے رسول ہیں ہم نے ابھی کیا کہا ہے تو ہماری زبان کو تو فالو ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سیریس نہیں لیتا اس قسم کی چیزوں کو اللہ کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امیر جو ہے وہ فوراً تلوار کیوں نہیں مارتا اور فلاں بندے کو جماعت سے نکال کیوں نہیں دیتا ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے نالج میں نہیں ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں اور اسی چکی کا آتا وہ بھی کھاتا ہے جس کام ہم ہیں آپ سنتے ہیں وہ نہیں سنتا آپ دیکھتے وہ نہیں دیکھتے لیکن امیر امیر ہوتا ہے اس کا انجن بھی جو ہے اللہ تعالی نے اس کا سینہ کھلا بنایا ہوتا ہے اور ایسے ہی آدمی کو امیر بنانا چاہیے جس کے اندر تحمل ہو حلم ہو وہ بھی سنتا ہے لیکن وہ اصلاح سے مایوس نہیں ہوتا آپ دیکھیں ڈاکٹر وہ ہے جو آخر تک آپریشن کو اوائڈ کرے آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابئی ہے کیسا بندہ لے کر ساتھ چلے ہیں حضور اور آخر تک اس کے مرنے تک اس کا آپریشن کر کے الگ کر کے کفر میں نہیں پھینکا اس کو اپنا کرتا بھی دیا ہے جنازے کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں قبر میں بھی لٹایا ہے پہلے خود اس کی قبر میں جا کے لیٹ کے قبر کو بلیسنگ بھی دی ہے یہ ہے سینہ امیر کے لیے یہ سینہ چاہیے ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو آخر تک دوائی کے ذریعے شفا کی کوشش کرے یہ نہیں کہ دانت کو دردہ درد ہے نکالو بار جس گردے کی تکلیف ہے نکالو بھائی کاٹو سے وہ بندے کو اسپے پارٹس کی تشکم میں تبدیل نہ کرے بلکہ آپریشن جماعت سے نکال دینا آپریشن ہے آپ نے نکال کے باہر پھینکے نہیں اسلح کی کوشش کرے اب ہم جو چاہتے ہیں جو نیچے طبقہ تو وہ تو یہ چاہتا کہ جو ہی ہم نے خبر پہنچائی امیر تب اس کا مطلب ہے امیر نے ہماری بات کی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں سرکار یا یہ کہ ہماری بات پر اعتبار ہی کوئی نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں اگر وہ مجھے سچا سمجھتے ہیں بندے کو نکالا کیوں نہیں ہے آپ کو سچا بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے علاج کا اپنا طریقہ کار ہے اس طریقے سے علاج کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں انہوں نے کیا اللہ کو پتہ ہے لیکن ہسب ہوم جہنم ان کے لیے اللہ تعالی نے ایک الگ بوائلر تیار کر رکھا ہے ضروری نہیں کہ یہاں فالج ہو تبھی وہ کافر ہیں آگے چل کے فرمایا کہ ایمان والوں پہلی تو بات یہ ہے کہ تم نجوا مت کرو مجرا سے پرہیز کرو اپنے اندر ہمت پیدا کرو اگر اعتراض کرنا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو کہ میں صاحب دیکھیں یہ ہے اور میرے پاس یہ دلائل ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کے اندر ہمت ہوگی اور آپ باہر نکل کے برائی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر اسے ٹوک سکیں گے کہ یہ غلط ہے بھائی ہمارے پاس میں نہیں ہونا چاہیے جو شخص اپنی جماعت کی میٹنگ میں ہمت کر کے حق بات نہیں کرتا اٹھ کے کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتا وہ شخص باہر برائی کو بھی نہیں ٹوک سکتا وہ یہاں بھی سرگوشیاں کرتا وہاں بھی سرگوشیاں ہی کرتا یہاں سنا ہے فلاں ویڈیو شاپ چلا رہا اور وہاں بلو پرنٹ چلتے سرگوشیاں کرے گا ہمت سے جا کے کہے گا نہیں کہ یہ بند کرو اور ہم نے سنا ہے اور آئندہ اگر ایسا ہوا تو ایسے ہو جائے گا ہمت نہیں ہے نا اس لیے فرمایا کہ اجتناب کرو نجوا سے یہ دن ب دن آدمی کو بزدل کرتا چلا جاتا ایک دفعہ جب آپ کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں ہم جا رہے ہیں گانے لگے ہوئے کسی ویگن کے اندر پاکستان میں عام طور پر یہاں بھی ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ للہ داڑھی کی فضیلت یہ ہے کہ ٹیکسی والا کم از کم اتنا احترام ضرور کرتا میں اکثر و بیچتے تھے بعض بار بے شرم بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو گانا بند کر دیتی ہے دیکھیں بندہ داڑھی والا ہے معزز تو وہ بند کر دیتا اکثر و بیشتر لیکن جو بند نہیں کرتا اسے جب آپ کہہ دیں کہ بھائی اس کو بند کر دو مجھے اس کی ضرورت نہیں تو وہ بند کر دیتا ہے اچھا گانے لگے ہوئے ویکن میں یا فلائنگ کوچ میں ہیں تو آپ کڑ تو رہے ہیں وہ سننے والے نے بڑی ہمت مطلب اپنی جیب سنکار کرتا ہے ریٹو وغیرہ کیسے یہ بھی سننے انہوں نے گانوں کے اپنے اب یہ بھی رواج ہے اپنی گھر سے چلتے ہیں تو کیسے جو بھی اپنی سمجھا تھا الا کیا یا نصرت فتح علی کیا یا جو بھی ہے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کا علاج یہ کہ آپ کے پاس کسی مولوی کی تقریر کی ہونی چاہیے یار ہم نے بھی اتنا ہی کرایہ دیتا ہے جتنا بھائی صاحب نے دیا ہے تو ذرا ہماری فرمائش بھی بجا کے دکھاؤ ہمیں اب وہ لگائے گا تو یہی سمجھ کے لگائے گا گانے کی ہے لیکن اگر وہاں سے شروع ہو گئے الحمدللہ اللہ تو آپ بند نہیں کر سکے گا وہ بھی مسلمان ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو اب بات شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ شاء آپ کی بات بھی پہنچ جائے گا لیکن اگر نہیں دیا تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بند کرو یہ ٹھیک نہیں ہے ہمت کی بات ہے کیا تو اسلام بندے کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ہرارا رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے یہاں بے اہمیت نہ کرے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اللہ کے نگاہ میں اللہ نے تمہیں بڑا جبیمان دیا تو بڑی بڑا عزیز سمجھ کے دیا نا اللہ نے تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اپنی احانت مت کرو ڈی گریڈ مت کرو تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی دندا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جلیل کیسے کرتا ہے اللہ کے نگاہوں سے کیسے گرتا اور کیسے گراتا ہے اپنے آپ کو تو آپ نے سمایا تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہے اور پھر کسی خوف کی وجہ سے اس سے اس کو ٹوکتا نہیں تو وہ شخص اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گئے فلاد تیرے سامنے جب میری فلاں ہاتھ توڑی جا رہی تھی اور تمہیں اس پہ بولنا چاہیے تھا پھر تم کیوں نہیں بولے اور جب تم یہ کہو گے کہ جی مجھے فلاں ڈر تھا فلاں ڈر تھا فلاں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں پھر اس کی طرف جاؤ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ من رام ان کو من فل جی وہی روبی دے فیلم ہے فلم یسطے فاب قلب تو برائی کو ٹوکو اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹوک دیں گے جب آپ ٹوک دیتے ہیں دیکھیں آپ آڈیو کیسٹ سن رہے ہیں نا جہاں وہ کیسے پھنس جاتی ہے بعض ٹیپیں پرانی ہو جاتی ہے پکڑ لیتی ہے نا بعد میں آپ اس کو نکال بھی لیں لیکن جب بھی وہ چلے گی تو وہ پھنسی ہوئی جگہ آئے گی نا تو گڑ کرے گی وہ تھوڑی تھوڑی رکاوٹ ہوگی تبدیل ہو جائے گی جب آپ کسی کو برائی سے ٹوکیں گے نا مثلاً آپ نے کسی فلائنگ کوچ والے کو ٹوک دیا تو اگلے دو پھیرے وہ شیشے میں دیکھ کے کرے گا کیونکہ مولوی تو نہیں بیٹھا ہوا ایک ڈر ایک جھجک اسے رہے گی کوئی ٹوک نہ دے کوئی ٹوک نہ دے جب تک وہ آدھا گانا چلتا نہیں جب چل جائے گا کہ ستے خیرا کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ایک ڈر رہے گا اگر اسے دو چار پھیروں میں مسلسل دو آدمی ٹوک دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بند ہی کرو تو جب آپ ٹوکتے ہیں تو برائی کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے برا کرنے والے کے اندر ایک جھجک پیدا ہوتی ہے جب آپ ٹوکتے نہیں ہیں تو آپ کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے جب ایک دفعہ منہ بند ہو جاتا نا بند پھر منہ بند رکھنا اس کی عادت ہی ہو جاتی پھر وہ ہمت ہی نہیں کرتا لہٰذا آپ ہمت کا ایک ڈر ہوتا ہے شیتان گت ہے یہ غصہ کرے گا ہو سکتا ہے گاڑی سے نکال دے دوسری گاڑی جو ہے وہ پھر ملے نہ ملے ہو سکتا ہے دوسرے ساتھ والے بھائی صاحب کیا کہیں گے یار چھوڑو تم تمہیں کیا ہے تم سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے نکالو تصویر اپنا کام کرو تو تمہیں کیا گانے سے گانا بجتا رہے ہم صرف اپنی تصویر بجانے نہیں آئے بھائی ہم تو برائی سے روکنے بھی آئے اس وقت وہ کام جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری ڈیوٹی وہ ہے جب بریک مارنی ہے اس وقت اگر آپ ایکسیلیٹر دبائیں گے تو بہت گرپ ہو جائے گا حالانکہ وہ بھی کام گاری گئی ہے لیکن بریک والی جگہ پہ بریک مارنی ہے ایکسیلیٹر والی جگہ پہ ایکسیلیٹر دینا ہے تو اس وقت اس تسبیح سے زیادہ وہ تسبیح ہے کہ اسے منع کرو برائی سے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ حق بات کریں سامنے کہیں کوئی اعتراض ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اعتراض کیا یا کچھ کیا تو ہو سکتا ہے امیر کی نظروں سے میں گر جاؤں اور امیر کہ یار یہ تو خواہ بخواب کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا رہتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بندہ امیر کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے وہ بندہ ایک امیر کے ذہن میں بھی ایک وہ گریڈ سسٹم ہوتا ہے اسے پتہ ہے کون بندہ سوچ اور فہم رکھتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے نا فلاں فکائے صحابہ ہیں صحابہ بھی ہیں صحابہ میں بھی صحابہ کی قسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے بھی کس میں اور حضور باقاعدہ پیچھے مڑ کے تو فکہ کو آگے رکھا کرتے تھے فلان تم پیچھے ہو دو فلاں کو آگے آنے دو فلان تم پیچھے ہو دو فلاں کو آگے آنے دو اسی طرح جب اہما کے یہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں باقاعدہ گریڈ سسٹم ہوتا تھا اور وہ انہوں نے ایک خاص کرائٹیریا رکھا ہوا تھا کہ جو اتنی حدیثیں جسے یاد ہے وہ یہاں بیٹھے گا اور جسے اتنی ہیں وہ یہاں بیٹھے گا اور اس کے مطابق وہ جگہ بنتی تھی جگہ ملا کرتی تھی تو اس کے لیے امیر کے یہاں ایک گریڈ سسٹم ہوتا ہے اس گریڈ میں رکھ دیتا ہے اس بندے کو اور بعض دفعہ اگر میٹنگ کی وجہ نہ ہو اس کو فون کر کے گھر میں پوچھتا ہے کہ بھائی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں اس سے کہ یہ بندہ سوچتا ہے رائے دیتا ہے تو بجائے بعد میں بولے پہلے سے پہلے اس سے مشورہ لے لیا جس کی رائے لے لی جائے اور وہ ان حضرات سے فون پہ بھی رائے لے کے تو وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو بولنے سے امیر کی نظروں میں گرتا نہیں ہے آدمی بلکہ اوپر چڑھتا ہے اور بولنا بھی بولنا ہونا چاہیے وہ یہ, یہ نہیں کہ خواب خواہ بندہ بولنا شروع ہو جائے دیر شڈ بی اے ریزن کہ بھائی یہ وجہ ہے اس کو اور پھر اس کے مطابق بات کرے آدمی تو فکا ہے یہی اب حدیث کو تولا جاتا ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے اور اس کا یہ مضمون اور یہ حدیث لیکن اس کا راوی چونکہ فتی صحابہ میں سے فکہ ہے صحابہ میں سے لہذا یہ قوی حدیث تو اسی طرح فکہ جو ہوتے ہیں وہ نظم کے اندر بھی ہوتے پتا ہوتا ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی رائے میں وزن ہوتا ہے اور یہ اس کا آگے پیچھے کا باقی وہ ہوتے ہیں جو کارکن ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی آپ آرڈر دے دیں وہ آرڈر بجا لائیں یہ ایک قسم ہوتی ہے جو بڑے بلوس ہوتے ہیں بڑے پرخلوس ہوتے ہیں جنہیں اپنی جنت سے تعلق ہیں. امیر نے جو کہہ دی ہے رب کی رضا ہے اسی میں ہماری جنت ہے تو ان کا تعلق اپنی جنت کے ساتھ ہے یہ وہ ہیں جو بلائنڈ فیس رکھنے والے جو امیر کے منہ سے نکل گئے وہ ان کے وہ جان بھی لڑا دیتے ہیں اس پہ اور یہ ہونا بھی چاہیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ میٹنگ کے مجلس کے اندر ہونا چاہیے نجوا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے اصل جو تم سلاج او بل اس میں رسول و تناج بل بر و تکوا وت تک دیکھے کوئی آدمی سرگوشی کر رہا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ امیر نے ہر آدمی کو باغ کیا ہوا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تک اللہ ما یقون سلاسطن اللہ راب سرگوشی کرنے والے تین نہیں ہوتے کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے تو اللہ کو وہاں تصور کر کے سرگوشی کیا کرو کہ یہ بات اللہ سن رہا ہے ہم تین نہیں ہیں چوتھا یہاں اللہ بھی موجود ہے اس لیے کہ مایا کون میں نجوا سلاسم اس لیے کہ جب تین ہوتے ہیں تو سرگوشی کرنے کی ضرورت پڑتی جیسے کہ تیسرے سے چھپانا ہوتا ہے اور دو سرگوشی کرتے ہیں جب دو ہوتے ہیں تو سرگوشی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہ اونچی اونچی بھی باتیں کر سکتے ہیں لہذا شروع کہاں سے کیا ہے ورنہ ایسے ہی کہ اللہ تین ہوتے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور اگر دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ نہیں ہوتا اور ایک ہو تو دوسرا اللہ نہیں ہوتا سرگوشی کرنے والوں کو ضرورت پڑتی ہے جب تین ہو جاتے ہیں ما یقن جو ہے فلا سطن اللہ ہوا رابسطن اللہ و سادث کہا جا کہ دیکھو اللہ سن رہا وقت اللہ اللہ جی اللہ تخرو اس اللہ سے درو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے جس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے تمہاری کتابیں کھلنی ہے اور یہ نجوا نجوا نہیں رہے گی کسی دن کھل کے پبلک کے سامنے آنی ہے آڈیو بھی سنائی جائے گی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی بہت اللہ سے کرو وقت اللہ اللہ تک جب بھی سرگوشی ہوتی ہے انسانی فطرت ہے انسان سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس بارے میں یہ میری ٹوپی کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں ناری کے بارے میں تو نہیں کوئی بات ہو رہی میں نے جو فلاں اس کے بارے یہ کس اب آدمی تجسس میں پڑ جاتا ہے یہ اس کی فطرت ہے وہ اپنے جتنے بھی ویک پوائنٹس ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے لاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہو رہی ہوگی بات اچھا نہیں اس کے بارے میں نہیں میری گاڑی کے بارے میں ہو ہوگی فلانچ ان کے بارے میں ہو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی کنسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ مجلس سے کٹ جاتا ہے اب وہ بیٹا ہوا بھی سر نیچے کر کے لیکن وہ اسی سوچ میں پڑا یہ سرگوشی ہوئی کس بات پر تو بےڑا تو غرق ہو گیا کو پریشان کر دیا تم نے اس کو پھر شیتان جو ہے وہ نئے نئے نقطے لے کر آتا ہے منجوا میں نے ایک طرف تو ان کو سرگوشی کروا دی اور دوڑ کے ادھر آ گیا اس کے ذہن میں ڈر رہا کہ فلاں چیز کے بارے میں بھی فلاں چیز کے بارے میں بھی اس نے کہا ہوگا فلاں کے بارے میں بھی کہا لے تاکہ یہ مومنوں کو غمگین کرے پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توقع کر لو اور یہ سوچ لو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے فلاں چیز کے بارے میں مشورہ ہوا ہوگا فرمایا یہ جتنے بھی ان کے مشورے ہیں یہ تب تک لاگو نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے وہ لئی صاحب یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے سرگوشیوں سے شہین اللہ بیجنیلہ و لئی صاحب شعی اللہ بیجنیلہ ان کی سرگوشیوں نے عملی روپ تب دھارنا جب اللہ کا اذن ہونا ہے واہ اللہ فلی تو ال اور مومنوں کو چاہیے تو اللہ پر توقع کچھ بھی کریں گے جی؟ جب ہمارا رب اس کی جو بھی انہوں نے منصوبہ بنایا میرا رب سن رہا ومکر مکرن انہوں نے بھی ایک چال سوچی ہم نے بھی ایک چال سوچی اور انہیں پتا نہیں تھا میرا رب جب مومن یہ کہہ دیتا ہے میرا رب ان سے وہ جو بھی وہ کر رہے ہیں بری ہی سوچ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بری پلاننگ کرے گا جو پلٹ کر اسی پر آئے گی یہ اللہ نے گارنٹی دی ولا بری سوچ سوچنے والا بری چال چلنے والے پر وہ پلٹ کر آتی ہے تو مومن مطمئن رہتا ہے اس کو یہ کبھی بھی خود خطنی نہیں لگتی جو فلاں پلاننگ کر لی تو میرا بیڑا گھر کر دے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کو لینگ اسی بنا اللہ ماں تب اللہ اگر رب نے نہیں نقصان لکھا تو کوئی کر نہیں سکتا اور اگر رب نے لکھا ہے تو پھر جو مرضی ہے منہ کالا کر لے یہ نہیں کرے گا تو کوئی اور کر لے گا میرا نقصان تو نہیں ہے لکھا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے اور نہیں لکھا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اللہ فلکر تو یہ جو اللہ فلحل یہ اللہ پر توکل میں کمی ہے جو بندے کو بے چین کر دیتی ہے نا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب بندے کا یہ ایمان ہو جائے نا پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا لازا بار بار کہا گیا کہ دیکھو ان تب تک ہو وہ تصبرو لاید الرقم کہ ان کی یہ چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تم صبر کرو ڈٹے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو مرضی وہ چالتے ہیں واخردا وانحمد اللہ ری